بولے ہم برالف شگون کیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے فرمایا تمہاری بدشگون اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنی میں پڑے ہو